السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئمہ حدیث اللہ تعالی ان پر کروڑ ہار رحمتیں نازل کرے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک علم کو محفوظ کرنے کے لیے کڑی محنت کی سختیاں جھیلیں دکھ اٹھائے مسائب برداشت کیے تکالیف میں سے گزرے مگر ثابت قدم رہتے ہوئے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیمت علم کو بعد میں آنے والے لوگوں تک پہنچایا جزا اللہ و انساء المس مسلم خیر الجزا اس سلسلہ میں انہوں نے نہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وََََََََ وسلم کی احادى سے مباركہ كو محفوظ كيا بلکہ احادیث کے بیان کرنے والے تمام روات کے حالات بھی لکھ ڈالے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ مجمعین میں سے صرف وہی صحابہ رضی اللہ عنہ مجمعین تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و وسلم کی کوئی حدیث پاک بیان کی اگر کسی صحابی نے ایک حدیث بھی بیان فرمائی تو محدثین کرام رحم اللہ نے جہاں اس حدیث پاک کو محفوظ کیا وہاں اس صحابی کے حالات بھی محفوظ فرما دیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں ایک صحابی صفیان بن عبداللہ سکفی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ تمام صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مغفور ہیں اللہ تبار قسم و نے ان کی چھوٹی بڑی تمام کوتاہیاں لغزشیں اور گناہ معاف کر دیئے اور تمام صحابہ مرحوم ہیں اللہ تبار قسم و تعالیٰ کی بے پایا رحمتیں ان پر نازل ہو رہی ہیں تمام صحابہ جنتی ہیں یہ اللہ جل جلال کا ان کے ساتھ وعدہ ہے ود اللہ الزین آمن واطمن وجر عظیم سفیان بن عبداللہ اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس مرحوم و مغفور گروہ کے ایک فرد ہیں جسے اللہ تبار قسم و تعالی نے دنیا میں رضی اللہ عنہم و رضو عنہ کے سرٹیفکیٹ سے نوازا آپ کہتے ہیں میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا حدسنی حد بمرن آتسم بھی اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتائیں جسے میں مضبوطی سے تھام لوں دوسری روایت میں ہے کو لاسو انہو احدن کا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایسی بات بتائیں کہ آپ کے بعد مجھے کسی سے پوچھنے کی حاجت نہ رہے آپ نے فرمایا کل ربی اللہ ہو سمستم کہ میرا رب اللہ ہے پھر اس پر ڈٹ جا فرمایا اگر تو نے اللہ کو اپنا رب مان لیا تبارک قسم ہو اور اس کے بعد اس پر استقامت اختیار کی تو دین کے سلسلے میں تجھے کسی شخص سے کوئی بات پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. مسلم شریف کی روایت میں ہے کل آمن تو میں اللہ تبار قسم ہو بالی پر ایمان لایا پھر اس بات پر پکا ہو جا استقامت کیسے پیدا ہوتی ہے استقامت اخلاص سے پیدا ہوتی ہے جب تک آدمی میں اخلاص نہ ہو اس وقت تک وہ دین پر قائم نہیں رہ سکتا اخلاص کیا ہے اخلاص کی نہایت مختصر تعریف یہ ہے اور اس کی شناخت یہ ہے کہ جس آدمی میں اخلاص پیدا ہو جائے اگر آپ اس کے منہ پر اس کی تعریف کریں اور وہ اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہو وہ اپنی تعریف سن کر خوش نہ ہو اپنی تعریف سننے میں اس کی طبیعت میں خوشی پیدا نہ ہو اور اگر آپ اس کے منہ پر اس کی کوئی کمی کوئی کوتا ہی کوئی ایب کوئی خامی بیان کریں تو اپنے منہ پر اپنی برائی سن کر اسے غصہ نہ آئے اپنے منہ پر اپنی برائی سن کر اسے غصہ نہ آئے تو سمجھ لو کہ یہ مخلص آدمی ہے اس کا کام اپنے نفس کے لیے نہیں اس کا کام اللہ کے لیے ہے اگر اپنی تعریف سن کر خوش ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے کہ ابھی تک نفس کا کوئی نہ کوئی اس میں حصہ ہے اسی لیے اسے خوشی ہوئی پڑھی اس نے نماز لوگوں نے کہا ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی نماز پڑھی اس کو خوشی ہوئی تو اس کا مطلب ہے اس نے نماز اس لیے پڑھی کہ آپ اس کی تعریف کریں اور آپ کا نفس اس کی تعریف سے اپنی تعریف سن کر محظوظ ہو اور اس سے وہ لذت حاصل کرے یہ اخلاص نہیں ہے اور اگر آپ اس کی برائی بیان کریں اس کو اسے, اس کی تنقید کریں اور اسے غصہ نہ آئے تو اس کا مطلب ہے اس کے نفسان اس سے نفسانیت نکل گئی ہے غصہ اسے اسی لیے نہیں آیا کہ کام تو میں نے اپنے لیے کیا ہی نہیں ہے جس کام پر یہ میری برائی بیان کر رہا ہے یہ کام میں نے اپنے لیے نہیں کیا اللہ کے لیے کیا ہے اس لیے مجھے اس سے اجر بھی چاہیے کہ یہ میری تعریف کرے مجھے تو اجر اللہ سے چاہیے تو مخلص آدمی کی شناخت یہ ہے کہ جب اس میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے تو اپنے نیک کاموں پر اپنی تعریف سن کے خوش نہیں ہوتا اور اگر اس کے منہ پر اس کی برائی بیان کی جائے اس کو برا بڑا کہا جائے تو اسے غصہ نہیں آتا یہ ہے اخلاص جب تک یہ اخلاص پیدا نہ ہو اس وقت تک استقامت نہیں آتی یوں سمجھ لے ایک آدمی نے داڑھی رکھ لی ہے نوجوان آدمی ہے اس نے پوری داڑی رکھی ہوئی ہے نہ داڑھی کو کینچی لگواتا ہے نہ اس طرح کہتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے آپ کا ارشاد پاک ہے میں نے آپ کے ارشاد پاک کی تعمیل میں یہ داڑھی رکھی ہے اب ذرا غور کریں کوئی آدمی آ کے اسے کہے کہ بڑا آپ نے کام کیا وہ کہا نہیں بھائی کوئی کام نہیں کیا یہ تو اللہ کا احسان ہے اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک پر عمل کرنے کی توفیق دی کوئی آدمی اسے آ کے کہ بڑا برا کام کیا ہے تو وہ اس پر ناراض نہ ہو وہ یہ کہے کہ دیکھو بھائی میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے تو اللہ سے توبہ کر تو نے رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت کو برا کہہ دیا اسے غصہ نہ آئے جب یہ کیفیت پیدا ہو جائے تو پھر اس کی داڑھی آخر وقت تک اس کے چہرے پر قائم رہے گی اور اگر یہ کیفیت پیدا ہو کہ جی داڑھی رکھ لی ہے ماں کہتی داڑھی کیوں رکھ لی اسے غصہ آتا ہے کہ ماں نے تنقید کیوں کی بھائی کہتا ہے تو تو مولوی ہی بن گیا ہے اسے غصہ آیا اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اسے استقامت مجھے سر نہیں آئے گی آخر وہ ان اعتراضات کی بچھاڑ سے نڈہال ہو کر ایک نہ ایک دن اس داڑی کو کٹوا ڈالے گا یا اس کو منڈوا دے گا چہرہ اس کا صاف ہو جائے گا نتیجہ کیا ہے کہ اس میں اخلاص نہیں تھا اس نے محض جذباتی ہو کر یہ کام کیا اخلاص کے ساتھ جب کام کیا جائے پھر استقامت پیدا ہوتی اسی لئے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی اس آیت کے یہی تفسیر کی ہے انَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَتُوا لَا خَوْفٌ عَلَيْهُمْ وَلَا هُمْ يَحْدَنُونَ اس آد کی تفسیر میں حضرت عثمان کہتے ہیں کہ استقاموں کا مطلب ہے اللہ اخلاص العمل اللہ جن لوگوں نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا جن لوگوں نے اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لیا اب اس میں کوئی امیز نہیں ہے نہ باپ کا کوئی حصہ ہے اس عمل میں نہ ماں کا حصہ ہے نہ رشتہ داروں کا نہ دوستوں کا وہ کہتا میرا عمل تو ہے ہی اللہ کے لیے اللہ دینہ اخلس العمل جب عمل میں اخلاص پیدا ہو جائے اس کی نیت یہی ہو کہ میں نے اگر اس کی جزا لینی ہے تو اللہ تبار قسم ہو سے اور اگر عمل میں کتا ہوئی تو مجھے اللہ سے سزا ملے گی لوگ میری تعریف کریں تب بھی میرے لیے یہ چندہ مفید نہیں تعریف اور لوگ اگر میری برائی بیان کریں تو ان کی برائی کا اگر میرا عمل اللہ کے لیے ہے تو ان کی برائی کا نقصان بھی مجھے نہیں پہنچ سکتا جب یہ اخلاص پیدا ہو جائے تو پھر استقامت آتی ہے پھر آدمی اس عمل کو آخر وقت تک قائم رکھتا ہے تو محمد الرسول اللہ نے فرمایا رب اللہ کہ میرا رب اللہ ہے سم استقم پھر اپنے اس عمل میں اخلاص پیدا کر اپنے اللہ کو اپنا رب کہنے میں کیا کر اخلاص پیدا کر تاکہ تیرے اندر استقامت آ جائے آج یہی کمی ہے ہمارے اندر کہ اخلاص نہیں ہے جب تک اخلاص نہیں ہوگا اخلاص پھر عمل نہیں تو یہ بات یاد رکھیں کہ عمل اللہ تبار قسم و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز قبول نہیں ہے اللہ تبار قسم و تعالیٰ کو تو وہی عمل چاہیے جو خالص اس کی رضا کے لیے ہو خالص اس کی رضا کے لیے حدیث شری میں اتر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آمد کے دن اللہ تبار قسم و تعالیٰ لوگوں سے کہیں گے ت نے نماز پڑھی تھی باپ کو دکھانے کے لیے جا باپ کے پاس اس سے اجر لے اپنی نماز کا اگر تو نماز میرے لیے پڑھتا تو میں تجھے اس کا اجر دیتا اگر تو نماز میرے لیے پڑھتا تو میں تجھے اس کا اجر دیتا نماز پڑھی تُو نے استاد کو دکھانے کے لیے کہ استاد سے ڈرتے ہوئے نماز پڑھی اور معاشرے میں لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے کہ لوگ تجھے نمازی سمجھ کے تجھ پر اعتماد کرنے لگ جائیں جن کے لیے نماز پڑھی ان سے جا کے اپنی نماز کا حضر لے جن کے لیے حج کیا ان سے جا کے اپنے حج کا ثواب مانگ میرے لیے تو تو نے کچھ کیا نہیں میں تو شریکوں سے پاک ہوں میرا تو کوئی شریک نہیں جا اگر تو نماز پڑھتا میرے لیے صدقہ کرتا میرے لیے خیرات دیتا میرے لیے روزہ رکھتا میرے لیے حج کرتا میرے لیے عمرہ کرتا میرے لیے نیکی کرتا میرے لیے اگر مجھ سے مانگتا جب عمل میرے لیے تو نے کیا ہی نہیں مجھ سے کیا مانگ رہا تو جب تک عمل میں اخلاص پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک اللہ تبار کے و تعالیٰ کو اس عمل کی ہرگز کوئی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی وہ اللہ کے ہاں اللہ کے ہاں وہ عمل قبول ہوتا ہے تو آپ نے سفیان بن عبداللہ سخی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کل آمن تو باللہ سم مستقم کہ میں اللہ پر ایمان لایا پھر اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کر اپنے ایمان میں اخلاص پیدا کر صفی کہنے لگے رضی اللہ تعالی یار رسول اللہ یہ تو بات ہوگی نا مجھے سمجھانے کی کہ یہ کام کر اب آپ مجھے ایسی بات بتائے کوئی ایسی بات بھی جس کی وجہ سے آپ مجھ پر ڈرتے ہوں کہ میں فتنے میں مبتلا ہو جاؤں گا میرا دین ختم ہو جائے گا میری آخرت برباد ہو جائے گی کوئی ایسی شے بھی ہے آپ ہاں ایک شے ہے اگر تو نے اس چیز کی حفاظت نہ کی تو تیرا دین بھی برباد ہو جائے گا تیری دنیا بھی برباد ہو جائے گی تیری آخرت بھی برباد ہو جائے گی کہتا ماتخ خواہ ہو علیہ رسول اللہ اللہ کے رسول آپ مجھ پر کس شہ کا سب سے زیادہ ڈر محسوس کرتے ہیں کون سی شہ ہے جو میرے دین اور دنیا کو برباد کر سکتی ہے جو میری دنیا اور آخرت کو ختم کر سکتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک منہ سے اپنی زبان اقدس نکالی اور اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے یوں پکڑ کے فرمایا فاخا کا بلسان نفس سے ہی صحابی کہتا آپ نے اپنی زبان پکڑ کے فرمایا اے میرے ساتھی اپنی اس زبان کو اپنے قابو میں تک دے اگر تیری زبان تیرے قابو میں آ گئی تو تیری دنیا بھی بچ گئی تیری آخرت بھی بچ گئی تیرا دین بھی بچ گیا اور اگر تیری زبان تیرے قابو میں نہ رہی تو تیرا سب کچھ لٹ گیا بعض اوقات آدمی ساری زندگی نیکی کرتا ہے ساری زندگی اچھے عمل کرتا ہے زبان سے ایک ہی کلمہ ایسا نکل جاتا ہے جس کی وجہ سے ساری زندگی کے آمال برباد ہو جاتے ہیں جب صبح ہوتی ہے نا صبح تو سارے آزاد دست بستہ اس بی, بی سے عرض کرتے ہیں کہ بی, بی جی ذرا صبح ہو گئی ہے دن آرام سے بسر کرنا تجھے تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو نے ہل کے اندر چھپ جانا ہے ایک پنجرے کے اندر دیکھو دانتوں کی کتنی بڑی باڑ ہے اور پھر اس کے اوپر ہوٹ آ گئے ہیں بند کمرے میں چھپ گئی زبان ہلی زبان کو کسی نے کچھ نہیں کہا جوتے برسے تو سر پہ شامت آئی تو سر کی حالانکہ اس بیچارے کا قصور کوئی نہیں ہلنے والی یہی ہے کرتوت اس کی اور اس کی سزا کون بھگت رہا ہے سر بھگت رہا ہے اس کی سزا باقی سارا جسم بھگت رہا ہے اور یہ آرام سے چھپی گیا تو سارے عذاب صبح ہوتے ہی دست بستہ عرض کرتے ہیں بی بی صاحبہ تو نے تو بات کر کے چھپ جانا ہے تیری مہربانی ذرا ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہ کھڑا کر دینا کوئی پرابلم نہ کریٹ کرنا ہمارے لیے ذرا احتیاط سے چلنا اور یہ صحیح بات ہے یہ میرا اور آپ کا روزانہ کا مشاہدہ ہے اس میں کون سی بات کہنے کی اور سننے کی ہے دیکھو جب بھی آدمی زبان آپ کسی کو گالی دیں آپ کسی کو برا بلا کہیں وہ آپ کی زبان خا ہے بولو وہ آپ کے منہ پہ مکے مارے گا جس پنجرے میں چھپی ہوئی نا اس پنجرے کی جالی ٹوٹے گی دانت ٹوٹ جائیں گے اس پنجرے کی دیواریں ٹوٹیں گی جبلے ٹوٹ جائیں گے اس کو کچھ بھی نہیں ہونا یہ شرارت کر کے آرام سے چھپ گئی تو نبی علیہ السلاۃ اسلام نے جب صحابی نے یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سب سے زیادہ کس شے کا خوف محسوس کرتے ہیں کس شے کا ڈر ہے آپ کو جو میری دنیا کو اور میرے دین کو اور میری آخرت کو برباد کرنے والی ہے وہ کون سی شے ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس اپنے منہ سے نکال کے اپنے انگوٹھے اور انگلی کی مدد سے زبان پکڑ کے فرمایا اے صفیان بن عبداللہ اللہ یہ ہے اگر برباد کرنا چاہے تو تیرے دین اور تیری دنیا اور تیری آخرت کو ایک حرکت میں برباد کر کے رکھ دے گی ایک حرکت میں اس کی ایک جنبش تیری دنیا تیری آخرت اور تیرا دین برباد کرنے کے لیے کافی ہے اس کو اپنے قبضے میں رکھ ایک اور لمبی حدیث ہے وقت نہیں ہے کہ وہ پوری حدیث سنائی جائے حضرت مواد بن جبر رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوال پوچھے آپ نے جواب دیے تو سب سے آخر میں فرما اللہ اخبرو کا بے ملا کے کلنے ہی اے مال میں تجھے یہ جو ساری چیزیں میں نے تجھے بتائی ہی ہیں اس میں سب کچھ بتایا توحید سنت بتائی ہے رات کی تعجد کا مسئلہ بتایا ہے صدقے کا مسئلہ بتایا ہے جہاد کا مسئلہ بتایا لمبی حدیث ہے اس میں سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا کے آخر میں فرمایا یہ جو میں نے سب کچھ تجھے بتایا ہے یہ سب چیزوں کی جو حفاظت کرتی ہے جو شہ وہ نہ میں تجھے بتا دوں حضرت بن جبل کہنے لگے یا رسول اللہ ضرور بتاؤ آپ فرماتے اللہ اخبیر کلے ہی اے کیا میں تجھے ان سب چیزوں کی حفاظت کرنے والی شاید نہ بتا دوں جو ان سب چیزوں پر سردار ہے جس سے ساری چیزوں کی حفاظت ہو جائے تو معاذ بن جبل کہتے یا رسول اللہ ضرور بتاؤ تو آپ فرماتے ہیں کہ اے معاذ کف کا لسانہ کا اپنی زبان کو اپنے اوپر روک لے بند کر لے کسی کی برائی نہ کر کسی کی غیبت نہ کر کسی کی چگلی نہ کھا کسی کو گالی نہ دے کسی کے ساتھ برا کلمہ اپنی زبان سے نہ نکال کسی کے لیے نتیجہ کیا ہوگا تیرا دین بھی بچ جائے گا تیری دنیا بھی بچ جائے گی تیری آخرت بھی بچ جائے گی ہم تو سوچتے ممولی چسکا لے لیا ہم نے کسی کے پیٹھ پیچھے اس کی برائی بیان کر لی اور ہم نے کہا کوئی مسئلہ نہیں اس کو دلیل کر دیا ہم نے اس کو رسوا کر دیا اور تم نے تو اس کو صرف دنیا میں دلیل کیا پتہ نہیں تمہارے دلیل کرنے سے وہ دلیل ہو بھی یا نہ ہو اس لیے کہ عزت اور ذلت تو اللہ پاک کے قبضے میں ہے بات الملک منتشا و تو رز منتشا و تو ذل منتشا بیاد کل خیر انکا علا کل شائن قدیر عزت اور ذلت میرے اور آپ کے اختیار میں نہیں ہم کسی کو ذلیل کرنا چاہے اللہ اسے ذلیل نہ کرنا چاہے تو ہم اسے رسوا نہیں کر سکتے اور اگر ہم کسی کو عزت دینا چاہیں اللہ تبارک و تسمع و تعالی اسے عزت نہ دینا چاہیں تو ہم کسی کو عزت نہیں دے سکتے ہم نے سمجھا کہ ہم نے اس کی غیبت کر کے اس کی پیٹھ پیچھے اس کا عیب بیان کر کے اس کی دنیا برباد کر دی ہے اس کو ذلیل کر دیا ہے لوگوں کی نظروں میں اسے حقیر بنا دیا ہے اور اس کو لوگوں کی نظروں سے گر گیا ہے ہم نے یہ سمجھ لیا مگر اگر برباد ہو تو اس کی تو صرف دنیا ہی برباد ہوگی اور اس غیبت کرنے سے تمہاری آخرت برباد ہو گئی تم جنوی بن گئے جاج بن یوسف نے جب سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو پھانسی پہ لٹکا دیا تو جا کے ان کی والدہ حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ ہما سے کہا یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ طاہرہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی بہن ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ہیں آپ کے خواہر نسبتی ہیں حضرت اسما بن تبی بکر رضی اللہ تعالی سے یہ حجاج بن یوسف جا کے کہنے لگا اماں جی بڈیری عمر میں ہیں آنکھیں ختم ہو گئی ہیں بنائی کوئی نہیں موتیاں اتر آیا ہے اور زمانے میں پریشر نہیں ہوتے تھے اماں جی کو نظر نہیں آتا کمر خمیتا ہے یعنی کمر جھک گئی ہے کبڑی ہو گئی صحیح چل نہیں سکتی اجاز نے جا کے کہا کہ جب میں اسے بتاؤں گا نا کہ میں نے تیرے بیٹے کو قتل کر دیا پھانسی پہ لٹکا دیا یہ واہ ویلا کرے گی یہ پریشان ہوگی تو چلو جا کے ایک تو دشمن کو ختم کیا ہے, دوسرا دشمن کی ماں کو ستا کے مزا لیتے ہیں اجہاز جا کے کہنے لگا اے بوڑھی اماں میں نے تیرے بیٹے کی دنیا برباد کر دی ہے تو اما جان کا حوصلہ دیکھیے ذرا رضی اللہ تعالیٰ کہنے لگی بڑے صبر سے بڑی استقامت سے کہنے لگی حجاج تو نے میرے بیٹے کی دنیا برباد کی میرے بیٹے نے تیری آخرت برباد کر دی میرے بیٹے کو قتل کرنے کی وجہ سے تیری آخرت برباد ہو گئی کیا ہوا اس کی دنیا تو ایک نہ ایک دن جانی جانی ہے کل نفسنت وا توف نہ کم لاما فمن رحاڑ ولا جن تا فقط فاق وم الیات دنیا اللہ مطالعل غرور فرمایا اما جان نے اجاج تجھے نہیں بتا میرا بیٹا خود بھی صحابی رسول ہے اس کا باپ بھی صحابی رسول تھا میں اس کی ماں بھی صاحب رسول ہوں اور تو نے میرے بیٹے کو بلا وجہ قتل کر کے اپنی آخرت برباد کر لی ہے میرے بیٹے کی دنیا برباد ہوئی تیری آخرت برباد ہو گئی تو اپنی فکر کر تو مجھے کیا بتانے کے ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ تم نے کسی کی غیبت کر کے اس کی دنیا برباد کر لی اس کی عزت لٹ لی اس کی عزت خاک میں ملا دی ہے گز نہیں یہ نہیں ہو سکتا عزت ذلت کا مالک اللہ ہے مگر تم نے اس کی غیبت کر کے کیا, کیا ہے اپنی آخرت برباد کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اشد من الزنا کسی کے پیٹ پیچھے اس کی برائی کرنا زنا سے بھی سخت ترین جرم ہے اور ایک عدیسے پاک میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے گنا کے ستر درجے ہیں سود کے گنا کے ستر درجے اور جو سب سے چھوٹا درجہ ہے سود کے گنا کا سب سے تھوڑا گنا سود کا اتنا ہے جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے حقیقی ماں سے چھتیس مرتبہ جنا کرے یہ سود کا سب سے تھوڑا گناہ ستر درجوں میں سے سب سے تھوڑا گناہ کہ کوئی شخص اپنی حقیقی ماں کے ساتھ ستر مرتبہ چھتیس مرتبہ گنا کرے یہ فرمایا میرے صحابہ یہ تو سب سے چھوٹا گناہ ہے نا سود کا فرمایا ہاں فرمایا جو سب سے بڑا گناہ ہوگا وہ کتنا بڑا ہوگا بھائی یہ سترواں درجہ ہے سے ستر درجے اوپر چڑھ جاؤ تو کتنا سنگین جرم ہے سود لینا اور دینا اور سودی مال کھانا صحابہ نے کہا اللہ کے رسول اس کا تو ہم نہیں اندازہ کر سکتے کتنا بڑا گناہ فرمایا آؤ میں تمہیں جو سود کا سب سے بڑا گناہ ہے یہ سب سے چھوٹا ہے نا جو سود کا سب سے بڑا گناہ ہے اس سے بھی بڑا گناہ بتاؤں صحابہ چوکس ہو گیا رضی اللہ عن کہ سود کا سب سے بڑا گناہ سب سے چھوٹا گنا تو اپنی حقیقی ماں کے ساتھ چتیس مرتبہ دنا کرنا ہے اور سب سے بڑا گناہ کتنا ہوگا اور پھر اس سے جو بڑا گنا وہ کون سا گنا ہوگا فرما انبر با الطالۃ تو فی ارد المسلم میرے ساتھیو یہ بات یاد رکھ لو سود کا جو سب سے بڑا گنا ہے اس سے بڑا گناہ کسی مسلمان کی بےزتی کرنا ہے بلا وجہ اس کی عزت کو پائےمال کرنا مایا جس نے کسی مسلمان کی عزت پاوال کرنے کے لیے کام کیا اسے اتنا گنا ملا جو سود کے بڑے گناہ سے بھی بڑا گناہ ہے اب ذرا سوچ لو مسلمانوں کی توہین کرنا ان کی تزلیل کرنا ان کی تحقیر کرنا ان کی غیبت کر کے پیٹھ پیچھے ان کی برائیاں بیان کر کے اپنی دکان چمکانا اور اپنی مجلسے قائم کرنا یہ کتنا بڑا گنا ہے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان اب دیکھو اگر آپ نے یہ کام کیا ہے اللہ سے معافی مانگو مگر ساتھ ہی یہ جس کی غیبت کی ہے ساتھ اس سے بھی معافی مانگو جا کر اگر وہ معاف کر دے تو بعد فالحین سے تو یہاں تک مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں امام بخاری کے استاد ہیں ایک مرتبہ انہوں نے انہیں کسی نے آ کے بتایا کہ فلاں آدمی نے آپ کی غیبت کی ہے تو انہوں نے فرمایا کوئی بات نہیں اور انہوں نے ایک بہت بڑی ٹرے لے کے بڑا تھال لے کے بڑی تشت لے کے اس کو مٹھائی کا بھر کے اس آدمی کے گھر میں بھی بھیج دیا اپنے خادم کو دے کے جاؤ اس آدمی کو دیا جس نے میری غیبت کی ہے وہ کہنے لگا کس کہ نے بھیجا کہنے لگا جی کہ عبداللہ بن مبارک نے بھیجا جی کس خوشی میں اوپر چٹ لکھی ہوئی تھی کہ تیرا بہت بہت شکریہ تو نے میری غیبت کر کے میرے گنا اپنے نامہ اعمال میں ڈال دی اور اپنی نیکیاں میرے نامہ اعمال میں ڈال دی ہیں جو تُو نے مجھے اتنی نیکیاں دی ہیں نا میں یہ کما نہیں سکتا تھا اس لیے میں نے تجھے یہ مٹھائی بھیجی ہے کہ تیرا بہت شکریہ تُو نے مجھ پر اپنی نیکیاں مجھے دے کے مجھ پر بڑا احسان کیا ہے اس کا جواب نہیں دیا یہ کہا کہ تُو نے مجھ پر بڑا احسان کیا بڑی نیکی کی میرے ساتھ تو یہ بہت بڑا جرم ہے غیبت کرنا مسلمانوں کی عزتوں کو پائے مال کرنے کے لیے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کون سی ایسی شے ہے جس کا میرے اوپر سب سے زیادہ ڈر محسوس کرتے ہیں جو شے میری دنیا کو میری آخرت کو اور میرے دین کو برباد کر سکتی ہے تو آپ نے اپنی زبان مبارک پکر کے فرمایا اے سفیان بن عبداللہ یہ تیری زبان ہے جو تیری دنیا بھی برباد کر سکتی تیری آخرت بھی اور تیرا دین بھی اللہ تبارکس محبت ہمیں عمل میں ایمان میں عقیدے میں معاملات میں اخلاص پیدا کرنے کی توفیق دے تاکہ اس سے ہمارے اندر استقامت پیدا ہو اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے ومالی اللہ علیہ اللہ علیہ